الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الذي يظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدة أما بعد هماري بعد كهاتك فوجيهي سر جہاں تک پہنچا ٹھیک ہے تو شیخ رئیس ندوی رحمت اللہ علیہ کتاب <سیح> انہوں نے جو ہے لکھتی تقریباً تین مہینے کے درمیان یعنی کتاب تو انہوں نے پوری ایک مہینے میں لکھی میں نے یہ شیخ رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو لکھنے کے بعد جو ہے کتاب کا مسودہ جو ہے انہوں نے مجھے بھیج دیا وہ میرے میرے پاس تھے پہلے جو ہے وہ شیخ عبید الرحمان ال ہندی ان کا نام آپ نے سنا ہوگا شیخ عبید الرحمن ال ہندی کو نہ زکی اور اللہ عہدہ لیکن ہندوستان میں اگر آپ کو کسی سے فتوا چاہیے منہجی مسائل جاننے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بڑی بصیرت دی ہے اور بہت ہی بڑے آگے اور شیخ رئیس ندوی کے شاگردوں میں سے بھی تو شیخ عبید الرحمن الہندی کے پاس جو ہے میں نے ان کو یہ مختو شیخ کا جو ہے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ میں نے ان کو دے دیا اور وہ ان کے پاس رہا جب تک کہ شیخ عبید الرحمن الہندی ہندوستان واپس جا رہے تھے پر کے پھر انہوں نے مجھے یہ امانت واپس مجھے کر دی شیخ کا ہاتھ کا لکھا دوسری بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ شیخ رئیس نبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جامعہ اسلامیہ کے اندر ماجستر کا رسالا ان کے ایک شاگرد نے ارشد بریلوی نے جو ہے بریلوی یعنی وہ بریلوی شریف سے ہے لیکن بریلوی نہیں ہے ان کے ایک شاگرد نے لکھا ہے جو پیش ہو گیا ہے یعنی ان کے اوپر ماسٹس کا تیس جو ہے مکالا جو ہے شیخ کے بارے میں لکھا جا چکا ہے تو شیخ نے جو ہے رد لکھ لیا رب لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھپوانا چاہتے ہیں اور چھپوانے کے لیے کوئی تیار نہیں تو پھر اس خاتون نے جو ہے اللہ اس کی حفاظت کرے وہ تیار ہو گئی کہ پورا میں اس کتاب کو جو ہے چھپوانے کے لیے تیار پھر کچھ ایسے اسباب ہوئے کہ ہندوستان میں میرے کچھ تعلقات نہیں تھے کہ جو اس کتاب کو چھاپ سکے لیکن اتفاق سے کوکن سے جو ہے کا کوئی وقت آئے اس میں ایک بائی کوئی کا نام مجھے ابھی یاد ہے مقصود کے نام سے کوئی مقصود بائی ہے مقصود سے میرے خیال سے, مقصود سے جی ان کا کوئی ادارہ ہے کوکن کے اندر جی شاید تو انہوں نے اس کتاب کو چھاپنے کی جو ہے ذمہ داری لی اور یہ کتاب کا جو ہے پہلا ایڈیشن جو ہے انہوں نے چھپوایا اللہ ان کو جزائق ہے خ... جی کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں یہ قصہ ختم نہیں ہوا اچھا یہ iy... یہ قصے بیان کرنے کا کوئی مقصد تھا بات کہاں سے چل رہی تھی اور بات کہاں تک پہنچ گئی اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کہ واپس جو ہے استحزا کے آ رہے ہر قصہ مکمل کرتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ کتاب جو ہے چھپ کے آ گئی اور کچھ نسخے اور مقصود بائنے جو ہے میں نے لے بھی ہوئے کتاب کا نام ہے تو سنت کانفرنس کا سلفی تحقیقی جائزہ تحفظ سنت کا سلفی تحقیقی جائزہ وکیل سلفیت اس کا ہم نے نام رکھا وکیر سلفیت علامہ مفتی محمد وئی سلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اٹھائیس کتابوں کا جواب صرف شیخ رئیس ندی رحمۃ اللہ لی تھی تقریباً تقریباً ایک ہزار صفحے کے قریب ایک پوری زخیم جلد میں جو ہے وہ شائع ہوئے یہ ہمارے ویب سائٹ پہ میرے خیال سے اویلیبل ہے اپلوڈ کے لیے تھی کے بعد چھٹی کا وقت آیا تو میں لندن چلا گیا جب ہم میں لندن پہنچا تو میرا معمول ہے کہ بریلوی اور دیوبندی کے جتنے بھی مکتبات ہیں ان سب کی میں زیارت کرتا ہوں جتنے بھی مکتبات ہیں سب مکتبے والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں تو ہمارے شہر کے اندر جو ہے دیوب بندیوں کا ایک بہت بڑا لسٹر شریف کے اندر بہت بڑا مکتبہ ہے دیوبندیوں کا اتفاق سے وہ دکان جو ہے وہ انہوں نے کرائے پہ لی جی ہوئی ہے وہ ہماری دکان ہے میرے والی صاحب کی دکان اور ان کو ہمیشہ یہی خوف ہوتا ہے کہ یہ دکان گا یو بندیوں کے سلفیوں کے بارے میں زیادہ بولیں گے وعلیکم السلام تو میں جو ہے وہاں پہ پہنچا تو دکان میں داخل ہوا تو میرا معمول ہے میرے شاگرد کے تھے کہ کبھی بھی آپ کسی بھی مکتبے میں ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے تو تین چار ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ساتھ رہتے ہیں جیسے کہ گنڈا گری اور مار پیٹ کا جو طریقہ ہے تو یہ دیوبندیوں اور بریلیوں کا ہے ایل آئیش کسی کو مارتے نہیں ہیں الحمدللہ اس لیے کہ اہل حدیثوں کے پاس حجت ہے قرآن اور سنت ہے تو ان کو ماننے کی نوبت آتی نہیں ہے تمہیں جب دکان کے اندر پہنچا تو مولانا صاحب آئے گا زرت حضرت, حضرت کب تشریف لے آئے مدینہ منورا سے میں نے کہا کہ میں کل رات ہی آیا اور سوچا کہ آج صبح کو جو ہے آپ کی زیارت ہو جائے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھی چیز رکھی ہے میں آئے. سوچ رہا تھا کہ ابھی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں کا میں نے کہا اچھا کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ وہ تحفظ سنت کانفرنس کی جو کتاب انہوں نے چھاپی تھی اس نے آ کے جو ہے میز پر جو ہے رکھ دی یہ آپ کے لیے شیخ صاحب میں نے کہا اچھا یہ کیا ہے میں نے کہا کہا کہ اچھا یہ تو آپ دیکھیں علماء دیوبند نے جو ہے بڑے علماء دیوبند نے یہ جو ہے غیر مخرجوں کے بارے میں جو ہے میں نے کہا کہ غیر مقلد کون ہے آپ کا مطلب ہے حدیث ہاں ہاں حدیث میں نے کہا غیر مقلد تو کوئی نہیں ہے میں نے کہا اگر آپ نے منطق پر ہی ہوگی تو جو چیز جو چیز سفید, سفید نہیں ہوتی ان کو غیر سفید نہیں کہتے ان کو کالا کہتے ہیں عتیذ نقیز علی کا جو مسئلہ ہے وہ مقلد جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوتا جو ہے وہ متبع ہوتا ہے تو اس نے رکھا اس نے کہا شیخ دیکھے میں نے کہا اچھا یہ میں نے اس کو یہ بتایا نہیں کہ میں یہ سب وسائل جاتا ہوں اور ہمارا جو ہے کار تک کے کام پہنچا میں نے کہا کہ اچھا یہ کیا ہے شرف دیکھیے میں نے کہا اچھا مفتی عزیز و رحمار, مفتی سعید پالم ہو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑے بڑے ارے شیخ بہت بڑا اجتماع ہوا بہت بڑا کام ہو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں آپ اس کو پرے پرے انہوں کہا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں پلنٹ جاؤں گا کے تو کو جو دیکھیے بڑے بڑے علماء حدیث کے بارے میں بھی کافی کتابیں بہت مطالعہ کرتے ہیں تو میں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ اتفاق سے جو ہے سنت کانفرنس کا جو تحقیق کی جائزہ کا جو کچھ نسخہ جو ہے ہماری گاڑی میں پڑے گئے میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے لئے ہتھیار کیا میں نے شاہد کو کہا کہ جہاں سے وہ گاڑی سے جا کے وہ نسخہ لے آؤں وزیر شیخ کو جو ہے نسخہ دینا ہے کہ وہ اپنے شیخ و حدیث تک جو ہے کتاب پوچھے پوچھے. آ, کہا کون سی کتاب میرے کو آپ تھوڑا صبر کریں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو اب کتاب دیتے ہیں میں نے کہا بہت اچھی کتاب ہے کہا اب بڑے خوش ہوں گے اس کے دیکھ کے نے پورا یقین ہے شاگرد نے جا کے جو ہے کتاب لے کے آئے میں نے کہا کہ حضرت کیا آپ کے لیے الجزا اور احسان تحبز سنت نے کہا آپ کا پورا دیوبند آیا حدیسوں کا صرف ایک عالم جو ہے اس کے پورے دیوبند کا جواب دیں گے آپ کے دیوبند کے حاضر اور ماضی کے تمام علماء کی کتابوں کا آپ نے جواب کیا ہم تو صرف رئیس ندی کو لے آئے ابھی سناؤ امرتسری اور عبد الرحمان مبارک پوری سعید بنارسی اور ابو القاسم بنارسی اور عبد الجلیل سمرودی اور بشیر سستوانی کی طرف تو ہم نے رجب ہی نہیں اٹھائی کتابوں کا رہا تھا میں نے کہا وہ بھی تین مہینے اور چھپوانے میں الحمد للہ جو ہے اس بندے کا سب سے بڑا ہے اس کا چہرہ بالکل لالچ اٹھائیس کتابوں کا لکھائی پورا طرح میں نے کہا یہ تو شیخ نے مجھے کہا کہ میں تھوڑے اختصار سے لکھ رہا ہوں بہت اختصار سے میں نے کام کیا اور حقیقت میں شیخ نے یہ لکھا تھا کہ اگر میں چاہتا ان کی ہر کتاب آپ دیکھیں گے اس میں لکھیں گے جب انہوں نے طلاق کے مسئلے پر سارے چھ سو سبے لکھ دیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑے اختصار سے لکھ دیا مدیر تجلی جو ہے آب عثمانی دیو پر جب انہوں نے رد لکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے تھوڑے اختصار سے جو لکھ دیا تو شیخ رئیس ندوی رحمت اللہ علیہ حقیقت میں جو ہے ہماری جماعت کے اور ہمارے مسلک کے اس زمانے کے جر و تاریخ کے امام تھے اور ان کے سامنے جب بھی کسی نے اہل حدیثوں کا نام لیا تو جو جو غیرت انہوں نے دکھائے اپنے مسجد کے لیے اور دت کی اوپر رد کرنے کے لیے اور جتنے بھی یہ بڑے عالم آج سعودیہ کے اندر بڑے بڑے عہدے پہ جو ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے ہندوستان کے اکثر علماء جو تھا بڑے بڑے عہدے پہ موجود ہیں شیخ حسین عباس یہ کون ہے عبد الباری کیا نام ہے کہ شیخ عبد الباری فت اللہ عبد الرحمن الفریاوی ٹھیک ہے یہ سب شب کے شادی ٹھیک ہے نا عبید الرحمان ہندوستان سے لے کر ازغر علی جو ہے جو میں یہ تو شخ کے خاصی میں خادم, خادم خاص تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدتیوں کے ساتھ ملنا جلنا بدتیوں کے ساتھ بیچنا بدتوں کی دعوت کو جو ہے تقویت دینا یہ اصولی طور پر جو ہے مسلک کے حدیث کے خلاف اب یاد آیا کہ مسئلہ کہاں سے چلتا مسئلہ یہی چل رہا تھا کہ کچھ نوجوان حضرات ہمارے مشاہد ہمارے اگر ان کو کچھ مسائل کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ فوک کو علم تو ان پر جڑے اور ان کو جو ہے سلفیت سے خارج کر دیتے ہیں اور یہاں تک بھی ان کا مسئلہ جو ہے رکتا نہیں ہے دوسرے لوگ جو ان سے استفادہ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی زبردستی کر کے وہ کہتے کے ان کے پاس پہنچ جائے اور ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج جو ہے صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور یہ ایک دوسری بات ہے کہ ہنفیوں کو تو ہم تانا دیتے ہیں کہ وہ مقلد ہے اور وہ خود کہتے بھی ہیں فخر کے ساتھ کہ ہاں ہم ہیں مقلق اب ونیفا کے لیکن اہل حدیثوں کے درمیان اور سربیوں کے درمیان بھی اتنے مقلد ہیں اور ان کا حال جو ہے تھوڑا پتھر ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متبع ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ مقلد مقل فلان کی تقریب کرے اور وہ تقریب بھی جو ہے وہ نما کری ایک دوسرے کی کر مستر اور مر کیا ہے انٹرنیٹ کے اندر فلانا ویب سائٹ کے اندر فلانا شخص نے یہ سب چیزیں لکھی وہ آپ سے میں نے سب کچھ لیا یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کوئی مقالہ پیش کریں گے اور انٹرنیٹ کا اپنا اصل مستر بنائیں گے نا تو کافی پروفیسر بھی آپ کے ہنسے گئے کہ یہ کیا بیوقو مساجر اور مراجے جو ہے کتابوں اور جو ہے اصل چیز جی سے لیا آؤ یہ کیا انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ پر تو کوئی بھی کچھ ہت کے جو ہے تلاش تو یہ بگت کی جو اصول ہے اس اصول کی تکنیک اس اصول کو سمجھنا ان اصول کو جو ہے دوسرے لوگوں پر فٹ کرنا یہ صرف علماء کا رام ہے علما کا اس لیے کہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کوئی کسی کے نزدیک کوئی عمل سنت ہو سکتا ہے اور حقیقت میں وہ بدت ہو مثال کے طور پر میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں انگوٹھی چنتے ہیں لوگ لوگ انگوٹھی چومتے ہیں نا تقبیل علومت رہتے جو موضوع روایت ہے مستقبل میں کی عامت الناس اس کو کیوں چنتے ہیں کس عقیدے کے ساتھ اس کو چنتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے اس کو ہیں نا؟ کہ ابو بکر کے اللہ تعالیٰ عنہ جو نے اس کو چوما تھا تو وہ اس کو چونتے ہیں چونتے عام عام آدمی کوئی اس کے پاس علم نہیں ہے اس کو کسی نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب محمد رسول اللہ کا ہے تو تم جو ہے اپنے مٹی چون ابو بکر کرتے تھے اب اس شخص پر جو ہے عام آدمی پر جو عامل آدمی ہے رات اور دن جو ہے محنت کرتا ہے نماز بھی جو ہے بڑی مشکل سے پڑھ لیتا ہے اور اس پر جو ہے آپ بے نتی ہونے کا فتوا لکھا لیں بغیر اس کو سمجھائیں گے تو یہ تو غلط ہے ایسے تو اور ایل علم جو ہے اس طرح نکلتے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نوجوانوں کا جو نیا طبقہ نکلا ہے اور گوگل اور انگریزی زبان کی جو یعنی کرامتیں جو ظاہر ہوئی ہے اور افسوس سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ فتنہ آپ آپ کے ہندوستان پہ بھی پہنچ گئے پہلے تو وہ انگلینڈ تک پہنچ اب وہ جو ہے ہندوستان پہنچ گئے اور یہ بھی خبر ملی ہے کہ یہ فتنہ جو ہے ڈائریکٹ آپ کے حیدرآباد اور بنگلور میں بھی آ رہے ہیں اور یہ طبقہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو ہے کوئی آئی نہیں علماء جو ہے وہ کہاں پہ ہیں صرف سعودیہ یہ لوگ کہتے ہیں شیخ وسیول کو جو ہے وہ مانتے ہیں وہ صرف اس لیے مانتے ہیں کہ شیخ وسیلہ یا مکہ میں اگر شیخ وسی اللہ ہندوستان میں ہوتے نا تو وہ شیخ وسیلہ کو بھی نہ مانتے اس کی گارنٹی میں آپ وسیع اللہ عباس کو صرف اس لیے وہ مانتے ہیں کہ اس لیے کہ وسیلہ عباس جو ہے بستی میں نہیں ہے مکہ میں ہے شیخ السلام محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ کا جو نام عب شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب اللہ, اللہ نے کس سے حدیث پڑھی مدینہ ہے مدینہ میں جو ہے انہوں نے قیام کے اور تیاگ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے ایک عالم سے جو ہے محدث سے جو ہے انہوں نے حدیث میں آپ جانتے ہیں انہوں نے کس سے حدیث اصل میں یہ ہے جو ہم اپنی تاریخ نہیں جانتے نہ اپنی تاریخ کو نہیں جانتے تو پھر اپنی دفاع کس طرح کریں گے شیخ الاسلام محمد عبد الرحاب رحیم اللہ نے محمد حیا علامہ محمد حیات سندی سے جو ہے حدیث ہوئی اور ان کی تحریک تحریک جو ان کی چلی اس کا سب سے پہلا دھکا محمد عبد الوہا کو محمد حیات سندھی نے جب دونوں جو ہے استاد شاگرد قبل رسول پہ, پہ پہنچے اور دونوں شاگرد اور استاذ نے شرف کو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ شک کر رہے ہیں اور محمد عبد اللہ رحیم اولا سے نہ رہے اسے نہ رہ گیا اس وہاں پہ جا کے انہوں نے عمل امن مارو پنہیا نے منق کر کا فریض ادا کیا اور محمد حیات سندی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بار کام لینے والا ہے آپ اس پر جو ہے جمی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ استاذ کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے وہ شاگرد کی پوری زندگی پر اس طرح اثر کرتا ہے کہ شاگرد استاذ سے جو ہے بالکل آگے نکل جاتا ہے سندھی تھے سندھ کے تھے ہندوستانی تھے آپ کو تو یہی تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہندوستانی تھے حالانکہ محمد ابو آپ نے اپنے والد صاحب سے پڑھا اپنے چاچا سے پڑھا لیکن متاثر جو ہے وہ ہندوستانی سے ہوئے اور یہ ہم اصبیت کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم صرف دو ان لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی کا ہندوستان کا جو ہے کوئی دور ہی نہیں رہا ہے جو ہے قرآن و سنت کی خدمت اس کے لیے ہاں حق ہے حتیٰ کہ ہندوستان کی حدیث ہندوستان کے بارے میں تو صحیح حادیث بھی ہے فضائل ہندوستان کی وزیروں کے بارے میں یہ صحیح حدیث بھی ہے جس کو شکل باری نے صحیح قرار دیا ہے علامہ محمد ریسدی کی کتاب پر ہے سبھی کبحران اس پن میں انہوں نے جو ہے ہندوستان کی فضیرت کے بارے میں بہت سی حادیثی جی اس کے اعتبار سے شیخ الاسلام نظیر حسین دہروی رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑے شاگردوں میں سے جو ہے علماء او رمائی اور شیب السلام محمد الحاب کے شاگردوں کی کافی بڑی لسٹ ہے حافظ حکمی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت برے حال میں حافظ الحکمی کے جو ہے حافظ الحکمی ان کے شاگردوں میں سے انہوں نے جو ہے سلم الصول اور بہت بڑی بڑی بہت, بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ان کے جو ہے شاگردوں میں سے جو ہے جزان کے جو مفتی تھے جن کا کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے شیخ احمد حیا جی آه. شیخ زید احمد حافظ الحکمی جو استاذ جو تھے وہ شیخ تھے شیخ عبد شیخ عبداللہ اللہ جو ہے وہ جیزا یعنی سعودیہ کو چھوڑ کے جو ہے دلی دل آئے پڑھنے کے لیے اور میاں صاحب نظیر حسین تحلوی کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کے پاس حدیث پڑی اور جب وہ آئے تھے تو شیخ الاسلام نظیر حسین تحلوی کی ان کی آواز ان کی خلاف ان کی تجویز نہیں پسند آئی تو شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کو امام معامل بنا تھا تو شاگردوں نے اعتراض کیا کہ شیخ یہ تو ہم بری ہے پہلے جب وہ آئے تھے تو وہ ہمبری مذہب سے پہلے متاثر تھے تو شیخ الاسلام نظیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ ان کو میرے جو ہے دس حدیث میں آئے تھے ان شاء اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں کچھ دنوں کے بعد جو نظیر حسین تبی کی جو ہے درس گاہ میں جو ہے درس حدیث کے لیے حاضر ہوتا حاضر ہوتے تھے ان پر جو ہے حدیث کا غلبہ آ ہی جاتا تھا عبد اللہ کر بھی جو ہے کٹن ہے حدیث ہو اس لیے کہ جیزان کے علماء آج تک بھی آپ دیکھیں گے ان کے اندر جو ہے امبلی تھے ہی نہیں شیخ ربی نے متخلی کو دیکھ لیجیے شیخ زیب متخلی کو دیکھ لیجیے کالو کال مسودہ کال لہری شکی اہل ال کو دیکھ لیجیے حالانکہ یہاں مذہب اور رسمی ہے حمبلی امبلی لیکن عبد الله قرعابي کا اثر اس طرح پڑا تو ہمجھے تیپا دینے اس علاقے اور <تصفيق> شیخ سعد بن الحمد بن عتيل الحمد بن سعد بن تقي ان کو جب معلوم ہوا <تصفيق> <تصفيق> کہ حدیث اگر پڑھنی ہے تو تو ہندوستان جانا پڑے گا عربستان میں جو ہے حدیث کا علم حمل ہے حدیث کا جو امام ہے وہ دلی میں ہے تو انہوں نے خلاص اپنا سفر جو ہے کچھ کرنے کے لیے تیار اور ہندوستان پہنچے دلی میں رہے اور حدیث جو ہے شیخ الاسلام نظیر حسین دہلوئی سے رہے اور پھر واپس جو ہے نشتا آئے اور ان کے شاگردوں میں سے جو ہے شیخ عبد بن بلفاز ہے حفاظ ال سے عدیض ہوتی شیخ واض کے اندر جو اہل حدیث کی جو اقلمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے استاذ جو ہے وہ نظیر حسین پہلوی کے شاید اس وجہ سے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ہمبلی مذہب تو یہ کہتے یہ کہتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ لیکن سنت کے اندر تو یہ ہے ہمبلی کہتے ہیں کہ چالیس لوگ چاہیے جمعہ پڑھنے کے لیے کہتے تھے کہ جو ہے آساب کی اندر پٹی ہے جب ان کو پوچھا گیا تھا اس کے اندر کہ شیخ آپ ہمبلی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نا اتبا میں ہم ہوں اسی طرح جس طرح امام احمد تھے اتفاق کے طور پر وہ قسم کا ہم بری گئی جی کتاب کے اندر ان کو پوچھا گیا تھا بتایا تائف میرے پاس دکھا ہوا ہے حوالے میں ایک جو بھی انشاءاللہ نقل کروں گا میں آپ کو حوالے دے دوں گا جیتوں کی یہاں یہ بات مشہور ہے کہ عبد العزیز بن باز سب سے بڑا سبب ہے کہ پوری مملکہ کے اندر آرٹ کا تراوی کو جو ہے ہر جگہ پہ عام کرنے کا کام عبد العزیز بن باز کا ہے کہتے ہیں نا کہ الفضل البماشاہ کا بھی ارادہ کہ وہ شہادت بڑی فضیلت والی ہوتی ہے جب آپ کے دشمن جو ہے اس کی شہادت دیتے اپنے خلاف وہی انہوں نے اقرار کیا کہ شروع اور ات الدالی جو ہے وہ انہوں نے ریاض میں ہر ہر جگہ پہ جو ہے آ چکا تلاوے کو معاوج کر المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان, ان لوگوں کے بارے میں جو ہماری تاریخ اور ہمارے علماء اور ہماری جو ہے جو جہود ہمارے علماء نے جو کیے اس کا بالکل وہ انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے علماء سے جو ہے متنفل کرتے ہوئے جس ملک کے اندر دو سو تین سو سال تک جو ہے حدیث کا جو ہے درس ہوا اتنے اتنے بڑے بڑے درسگاہ قائم ہوئے اتنے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے کیا یہ معقول بات ہے کہ وہاں ابھی ایک بھی آ رہی ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نذیر حسین دہروی کی جد تو جو ہر بالکل ختم ہو سے دہلوی کیا زمانہ جو ہے ان کی وفات جو ہے انیس سو ایک میں ہوئی تھی تقریبا ان کی عمر جو ہے اقوال کے اعتبار سے اللہ نے ان کی عمر میں بھی کتنی بدت دی تھی ایک سو سے اوپر جو ہے ان کی عمر ایک روایت کے اندر ایک سو دس شاگرد تو ان کے جو ہے کئی لاکھ لاکھے کئی لاکھ شاگرد تھے ان کے جی تیئیس لاکھ پانچ لاکھ جو بھی آپ چاہ رہے ہزار ساٹھ ہزار کم سے کم وہ تو سب محدثین تھے ایک ہزار کی تعداد میں تو محدثین ان کے سامنے رکھتے تھے محدثین بڑے بڑے محدث البانی جیسے ایک ہزار کتنے کو تو قتل کر دیا گیا اور انشاءاللہ ان کی کتاب شائع ہو رہی ہے ابھی ہمارے ادارے سے جو ہے کتاب بالکل تیار ہو گئی ہے شیخ رسیلہ نے اس پر مقدمہ بھی لکھ دیا ہے نارین شریف گیارہ ربی اللہ نارین شریف پر شیخ کا ایک بڑا زبردست پتلا ہے الدلیل المحکم فی نفی اثری آپ کے دلی کے اندر جو ہے نا وہ مسجد کے اندر جمعہ مسجد کے اندر وہ رسول رسلم کے نقش و قدم قدمین پر لوگ جو ہے چومتے ہیں اور پچاس پچاس کی نوٹیں جو ہے پھینکتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے شیخ نے جو ہے فتویٰ دیا ہے اس لیے کہ میری نظر سے کوئی فتویٰ نہیں گزرا جو بطو شدہ ہو جو اس مسجد پر جو ہے تحقیق کسی نے کیا دلیل المحکم فی نفی اصلی جی اسماعیل شہید کے خاندان سے جو ہے جو شاہ اسحاف جو تھے جو ان کے خاندان میں سے تھے انہی سے تو انہوں نے حدیث پری تھی شاہ اسحاب سے لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے جو ہے شیخ شاہ اسماعیل تہربی رحمۃ اللہ علی کے ایک جلسے میں حاضری دی تھی جہاں انہوں نے تقریر کی نبی حسین دہلی البتہ آپ نظیر حسین دہلوی کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کی تاریخ کے بارے میں علما نے جو ہے جو نبی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علما نے کافی بیانات کیے ہیں اس کی طرف آپ رجوع کریں کہ کتنی قربانیاں جو ہے نظیر حسین دہلی میلا کو لا لینے گئی اور کیونکہ ابھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ چل رہا ہے دہشت کیا کہتے ہیں دہشت گردیزم تو اس کے بارے میں شیخ کا ایک اور قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پھر اصول عبدت کی طرف رضوع کرتے ہیں اس طرح کا اصل موضوع اور اصول عبدت ہے اللہ المستعان موضوع تھا بن بہاری اور موضوع منگیا تاریخ ہے ندیس لیکن انشاءاللہ اس میں فوائد ہے کہ ہمارے علماء اور جو لوگ ہمارے علماء کے بارے میں برا برا کہتے ہیں یہ ان کا منج جو ہے صحیح ہے الاسلام رضی نزیر حسین تہلوی کے سامنے جو ہے جو فتویٰ رکھا گیا کہ اس پر وہ دستخط کرے کہ انگریز کے خلاف جو ہے جہاد کیا جائے شیخ نے اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا انکار کرنے کا سبب یہ تھا کہ جس طرح یہ لوگ جہاد کر رہے تھے شیر نے کہا کہ جہاد کی جو شروع ہے ان پر منتقل نہیں ہوتی یہ جو ہماری کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے اتر اس میں جو ہے پوری تاریخ ہے اس میں یہ کتاب بر صغیر ہند کی چند تاریخی کر اس میں یہ ہم کتاب کے اندر ہم نے ثابت کیا ہے کہ انگریز کے وفادار پر ادبی اور بہت اور جتنے بھی اشکالات اور اعتراضات انہوں نے جو ہے مستق اہل حدیث پر کیا ہے جو ہے ٹھوس درائل سے انہی کی کتابوں سے جو ہے جوابات دے دیے یہ کتاب کے تین کنڈیشن ابھی چپ چک چکے تھے آج تک کسی بھی بندی نے اس کتاب کا جواب نہیں دیا کانگریس کی لائبریری میں بھی اس کتاب ابھی یہ مسجد ہے کانگریس کی لائبریری میں جائیں گے اور نام ڈالیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو یہ کتاب دی بند سب کی چھت یہ کتاب ہمارے ویب سائٹ پر جو ہے کسی طرح موجود ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ ہی کر سکتے اس میں جو ہے نیا صاحب کے کافی حالات اور کافی دلچسپی قصے جو ہے آپ کو ملے گی ان یہ کتاب کے کافی نسخے ہیں اگر اللہ تعالی نے چاہا اگر میں لندن گیا تو بہت سے نسخے لے کے جو ہے آپ کے یہاں کے جو شیخ ہے ان کو دے دیں گے آپ کے لیے جو ہے ان شاء اللہ جو ہے تقسیم ہے جی اردو میں پوری کتاب جی اردو میں ہے کتاب کتاب کا نام ہی برد شکیر ان کی چرتاری کی جاتی تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے انکار کر دیا دستخط کرنے سے تو باغیوں نے جو ہے جو جو لوگ ان یعنی جہاد کے نام سے لوگوں کو جو ہے قتل کرنے لگے انگریزوں کو قتل کرنے لگے شیبر اسلام نظیر حسین دہلوی اپنے درس سے جو ہے درس دینے سے گھر آ رہے تھے تو انہوں نے ایک انگریز میم کو دیکھا کہ وہ بالکل زخمی بھری ہوئی ہے اور یہ لوگ جو ہے فساد کر کے لوگوں کو قتل کرنے رہے ہیں تو شیخ الاسلام کو یہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس عورت کو اٹھا نہیں لیا تو اس کو مار دیں گے تو انہوں نے جو ہے اس عورت کو اٹھا کے اپنے گھر تک جو ہے اس کو لے لیا اور وہاں پہ چھپا دیا بعد کو جو ہے یہ خبر ملی کہ یہ شاید یہاں پہ کہیں چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ گھر پہ جاتے ہوئے اپنی اہلیہ یا بیٹیا یا جو بھی گھر کی جو عورتیں تھیں ان کو کہا کہ اس کو جو ہے چھپا دوں تو اپنی زندگی پر کھیل کے جو ہے انگریزی میم کی انہوں نے جان پہنچائی وہ عورت جو ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ تقریباً تین یا چار مہینے رہی اس کی پوری مراپٹی علاج ہو جائے انہوں اور جب وہ صحت مند ہو گئی اور جب یہ اتنا جو ہے بالکل ختم ہو گیا یعنی کم ہو گیا تب اس نے کہا کہ میں اب اپنے کیب چلی جاؤں گی جہاں انگریز کا کیپ یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک بہت ہی بڑے جنرل میجر کی جو ہے تھی فوج کو بہت ہی اس نے جو ہے وہاں جا کے پورا قصہ ہے کہ وہیوں کے امام نے تو اپنی زندگی کو کھیل کے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے میری جان بچائی اس کمشنر نے میاں صاحب کو جو ہے خط لکھا شکریہ ادا کیا اور انعام بھی دیا یہ ہماری طرف سے جو ہے نام آپ نے جو ہے اس اور جان بچائے کچھ سال پہلے جو ہے انگلینڈ کے اندر جب یہ انگلینڈ کے اندر یہ جب بام ہوتا تھا بس کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا 7-11 جس کو کھتے. 11 سپٹمبر کے بعد جو دوسرا دھماکہ جو ہوا تھا وہ انگلینڈ میں ہوا تھا جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے انگریز کی حکومت برٹش گورنمنٹ نے جو ہے ایک بہت ہی بڑا کانفرنس منعقد کیا اس میں انہوں نے دنیا کے جتنے بھی انٹیلیجنس سروسز ہیں ایف بی آئی سی آئی اے ایم آر فائیو ایم آر سکس بڑے بڑے لوگ کو وہ انہوں نے بلایا اس میں انہوں نے جو ہے سب فرقے والوں کو بھی بلایا کہ آپ بھی آ کے جو ہے ٹیررزم کے بارے میں دہشت گردی کے بارے میں اپنے مسالک بتایا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے اس دوران میرے ایک دوست جو ہے وہ جتا ہوئے تھا کام کر رہا تھا اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مجھے جو ہے دعوت آئی ہے اور وہ ایل لیڈیز ہے اور ہم لوگ مدینہ آ رہے ہیں اور شیخ عبد الرحمان حذیفی سے جو ہے ہماری ملاقات ہونے والی ہے اور ہم علماء سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مستقل ایل حدیث صرفیت کا کس طرح ترجمان کیا جائے دہشت گردی کے بارے میں تو وہ جا کے ان سے ملے شیخ عبد الرحمان سے ملے اور پھر اس کے بعد رات کو وہ میرے پاس آئے تو اس خط کا جو زیروک سے میرے پاس بنا ہوا ہے میں نے اس کو نکال کے جو ہے وہ خط دے دی دیا میں نے کہا کہ یہ جو ہے کانفرنس میں پیش کر دینا کہ اگر وہامیوں کا امام اپنی جان کو کھیل کے انگریز میں کی جان بچا لے تو پھر انگریزیوں کو انگریز لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہر عدیث جو ہے دشکرتی بنتی کہ وہیوں کا جو امام ہے نذیر حسین پہلو نے اپنی زندگی کو کھیل کے جو ہے اس عورت کا کی جان بچائے اور یہ آپ کی کمشنر کا خط ہے تحقیق کریں دیوبندیوں کے پاس اور پرولیوں کے پاس تو پہنچ گیا تو مسلک اہل حدیث کا جو ایمان ہے جس کی دعوت جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہے اس کی دعوت تو وہی تھی جو قرآن و سنت والی دعوت تھی کہ بے قصول لوگوں کو جو ہے ماننا اور ہر چیز کو جو ہے جہاد کا نام دینا یہ مسلق اہل حدیث تھی تو پھر یہ خط جو ہے اس کا زیروکس میں نے جو ہے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں جو ہے اپلوڈ کیا ہے اگر میرے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ نہیں گے تو انگریز زبان کے اندر اس پورے خط کو جو ہے آپ سکتے ہیں تاریخ وغیرہ سب کچھ ٹویٹر کے اندر جو ہے وہ موجود جب یہ مسئلہ چل رہا تھا تب میں نے جو ہے ہندی ہندیوں کو چیلنج کیا کہ پہلے تو تم اسی قصے کی وجہ سے نظیر حسین تحلیمی پر تارے لگاتے تھے کہ یہ تو انگریز کا ایجنٹ ہے اب تم ہی بول رہے ہو ایسا کوئی قصہ جو ہے خاصم نانوتی اور رشید امن تم کو اسے مل جائے لیکن کچھ مل نہیں رہا ہے اب تم جو ہے یہ کہہ رہے تھے یہ تو بڑی پذیرت ہوسہ چل رہا تھا اصول بدت کے, کے بارے میں اصول کے بارے میں اصول بدت کے جو چار اصول انہوں نے بتائے ہیں اس میں سے سب سے پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اشخاص میں غلو اور تقدیس غلو جس کو ہوتے تھے اور تقدیس اور یہ بیماری جو ہے انگیشوں میں ہوئی ہے نوجوان کے ہیں تقدیس تو انگلش میں جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ تقدیس تو جو ہے کسی کو جو ہے سیکرٹ سمجھا مقدس, مقدس. مقدس پر آنے پر آنے جی یہ کس کا شعار بنا وافت کا کہ انہوں نے اہل فیت کو یہاں تک کی تقدیس کر نہیں کیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اللہ اور نبی کا جو ہے درجہ دیا تو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ اللہ ہی ہیں تو یہ غلو اور تقدیس غلو کرنا کسی عالم کے لیے غلو کرنا کنبل غلو رسول اللہ صلی اللہ کی جو حدیث ہے یہ غلو سے بچلو یہ غلو سے ہی تقریب جو ہے شروع ہو غلو جو ہے وہ سب سے پہلا قدم ہے کسی کی تقریب کرنے کے لیے یہ جو ہے سب سے پہلا رسول ہے جو ہے اصول ہے وہ ہے عبادت میں غرو عبادت میں غرو آپ نے بریوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر عجیب غریب غرو ہے عبادت کی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر تو وہ عمل کرتے نہیں مدینہ میں آتے ہیں تو چپلیں پہنتے نہیں ٹھیک ہے نمازوں سے پہلے جو ہے دس میٹر کے نیتیں کرتے ہیں یہ سب غرو ہیں عبادت کے اندر تو گرو جو ہے عبادت کے اندر وہ ایک دوسرا اصول ہے جس سے کئی کئی بدتیں پھیلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نمازوں کے بعد کتنی بدتیں گروہوں نے جو ہے ایجاد کی ہوئی ہے تو عبادت کے اندر تو بہت ہی اور یہ مشہور ہے یہ قسم ودت کی جو ہے مشہور ہے کہ عبادت کے اندر گلو جو ہے اکثر جگرے جو ہے اسی مسئلے پر ہوتے ہیں کہ عبادت میں ہے تیسرا جو اصول ہے وہ ہے تقدیر میں کہا تقدیر کے بارے میں مقدر کے بارے جو لوگ جو ہے یا تو تقدیر کا بالکل انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی چیز تقدیر جیسی ہے ہی نہیں یا وہ دوسری طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے اپنے عمل میں کوئی حق, کوئی کوئی کردار نہیں کوئی اختیار نہیں ہاں بس مجموعی کے طور پر وہی وہ کرتا ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے جن کو چپریا کہا جاتا تھا یا ان کو قدریا کہا جاتا تھا جو وہ انکار کرتے تھے کہ اللہ کے اللہ نے جو ہے کسی چیز کو انسان جو ہے خود اپنے عمل کا جو ہے خال رکھا چوتھا جو اصول ہے بیدتیوں کا وہ یہ ہے کہ ایمان میں خلل اور ایمان کے بارے میں ایمان کے بارے میں جو تیرے ہوتے ہیں اس سے کافی جو ہے دل دے اور اس میں یہ مرجیہ جہمیہ اشائرہ ماتوریا اور جتنے بھی فرقے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے ایمان کا حصہ نہیں کی. ان کے نزدیک جو ہے ابو بکتر رضی اللہ عنہ نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابلیس اور ابو بکتر کا ایمان بالکل بڑھانا ہے کوئی فرق نہیں ایمان جو ہے وہ گتا نہیں ہے اور بڑھتا نہیں ہے ایمان ایمان ہوتا ہے اگر ایمان گتہ ہے اور بھرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شک ہے کیاس ہیں کیا کرتے ہیں وہ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اتیاس سے جو ہے تو یہ کرتے ہیں کہتے کیسے ایمان بھرے گا ایمان کا تو مطلب ہے تصدیق کرنا اگر ایمان گھٹے گا تو تمہاری تصدیق جو ہے گٹ جائے گی بھرے گا کیسے فلسفہ نے کرتے ہیں تو یہ چار اصول ہے کی طرف ان چار ان چار اصولوں میں سے کہ عبادت کے اندر گلو تقدیس اور تقدیر اور ایمان اس سے باقی جو ہے سب بدت جو ہے ان سے باقی اس کے بعد جو ہے یعنی اصول جو ہے بدت کے جو ہے ان چاروں چیزوں کی طرف جو ہے پھر انہوں نے بتایا نا کہ سے سے کتنی بہتر شاخ ہے کتنی شاخیں بہتر <سلام> اور پھر اس سے جو ہے آ... کتنے دو ہزار آٹھ سو <سلام> اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں <سلام> اس کے بعد جو ہے جی چار چار اصول یہ ہے کہ کے غلو اور اشخاص کی تقدیس اور غلو دوسرا عبادت میں غلو تیسرا تقدیر میں کرا یا تو تقدیر کو کہنا کہ اللہ تقدیر میں کرا اور چوتھا جو ہے وہ ایمان میں خلف اور کرا اس کے بعد جو ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اصولوں کو بتانے کے بعد یہ عنوان قائم کیا کہ بدت کا ستیہ باب کیسے ممکن ہے یعنی بدتوں کو کیسے روکایا جا سکتا ہے یہ عنوان کہ بدت کے اصول ہم نے جان لیے کہ ہر بدت جو ہے ان اصولوں کے طرف تو جب بھی آپ کوئی بدت دیکھیں گے تو اس بدت کا تعلق تو یا تو اشخاص سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک کے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے قرآن صحابی سے بھی زیادہ فقیر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ امام صاحب تو دنیا کے سب سے بڑے فقیر تھے اور ابو ہریرا تو فقیر ہی تھا تو اگر ابو ہریرا فقی نہیں تھے اور امام ابو حنیفا فقیر تھے تو کون بنا ان کے نزدیک تو ابتو بدات بیدت کو کیسے روکا جائیں وہ کون سی حصول ہی ہے یا وہ کون سی باتیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو بدات سے جو ہے محفوظ رکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اگر لوگ نئے ایجاد کردہ کاموں سے رک جائیں اور اس سے آگے ذرا بر بھی نہ برے اور ایسا کلام نہ ایجاد کرے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے تو بدت نہ پھیلے تو بدعت نہیں پھیلے تو کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو جو ہے بدعت سے محفوظ رکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اگر قرآن و سنت اور منہج السلف الصالحین پر اکتفا کرے اور اس سے آگے نہ بھرے المن السلفی پر جو ہے مضبوطی سے اس کو پکڑ رکھیں اس کو تھام رکھے اور اہل بدت اور ان کی بدعت کو ترک کر دے نہ ہی ان کی تصدیق کرے نہ ہی ان لوگوں کی پیروی کرے تو پھر بدتیں نہیں پھیلیں وہ خود کی نجات پالیں گے اور سنت بھی محفوظ ہو جائے گی تو سرفی منہج کو اپنانے کے کچھ فوائد انہوں نے بتائے سب سے پہلے تو انہوں نے یہی بتا دیا کہ قرآن اور سنت اور منہج الصرف السالین ہی دین کا نام ہے اور اہل بدت سے نہ ملنا اہل بدت کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا ان کی تصدیق نہ کرنا ان کی ان کی بدعات کو جو ہے کمزور کرنے کم کا سب سے بڑا اور اگر انہوں نے ان بدعات کو نہ پھیلایا تو وہ خود بھی نجات دنیا اور آخرت دونوں میں وہ نجات پالیں گے اور اس سے سب سے اہم چیز وہ ہے کہ بدتیوں کو تقریب نہ ملے بدتیوں کی مدد نہ ہو اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ سنت جو ہے اسے محفوظ نہیں سنت محفوظ نہیں بدتیوں سے جو ہے قطع تعلق کرنے سے جو ہے سنت جو ہے محفوظ ہے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے جو ہے سنتیں مر جاتی ہے اور ان کی جگہوں پہ جو ہے نجات قائم ہو جاتی ہے پر اتفاق کرتے اور عشا کے بعد مصنف رحمت اللہ نے کچھ نصیحتیں کی ہے اس نصیحت کو انشاءاللہ اشارہ کرے گا پڑھنا ہی یا شاعل پائیں گے